رحم الحمد علمت السلام علیکم محمد و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ صحیح الباء شاہ ورثہ ورثہ صنبا شاہ اور باقی تباہ شامین خوارن غرام بالبا سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر دو سو تریسٹھ ابلک دو ہے ہاں یہ دو سو تریسٹھ مجموعی دروست ہے شروع ثابت اور دو جو ہے چونکہ کل سے ہمارا سلسلہ در جو ہے نماز تعاجد سے پہلے نماز قیام اللیل کی دو رکعت پڑھنے کے بعد نماز تعاجد شروع کرنے سے پہلے ہاں یہ جی ہے کہ طالباً ڈیڑھ صفحے پر مشتمل ایک جامع دعا ہے اس دعا کی توضیح میں اس دعا میں آج دوسرا درس ہے اس نے دو سو تریسٹھ ست نماز تاج سے قبل پڑھنے کی دعا کی یہ دوسری درس ہے تو یہ دعا جو ہے شروع سے کل یہ سب پڑھ لیا تھا کہ شروع یہ ہے بسم اللہ رحمٰن الحمد اللہ اکبر کبیرن الحمد للہ وسبحان اللہ اللّہ وصیلہ ہاں جی اور سبحان اللّہ الحمد للہ لا الہ الا اللّہ واللہ اکبر یہاں تک جو ہم نے کل کے درس میں دیا تھا آج کے درس میں اس کے بعد اور تیسرا پیراگراف ہے سبحان ظلمکی بقیہ آگے جو ہے دعا کا تسلسلی ہے سبحانہ ظلملکی ول ملکوتی ولجبروتی ولکبریا ولازمتی والجلال ولقدرہ یہ مبارک پیراگراف ہے جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی عظمت پر درالت کرنے والی کلمات ہے تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی توضیع لوگوں کو اس شد میں دے دوں گا تو سبحانہ خوانا لوگوں کو متعدد بار کر چکا ہوں پاک پاکر منزہ ہے بے عیب اور نقص سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات ہر عیب اور نقص سے پاک اور منظہ ہے تو سبحانہ پاک اور منزہ ہے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے تبالغ و تعالیٰ کی ذاتِ کرمی اور وہ ذات جو ہے ظلم الکی اور وہ ذات جو ہے ذل ملکی و الملکوتی ولجوروتی ولکوریا ولزمت والقدرہ اس میں جو ہے چھ الفاظ جو ہے شیبل کے سات الفاظ آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت بندر کرنے والا تو ان میں سے صبحان پاک و نذا ملک لغات میں سے جو ملک کا معنی کیا ہے زی کے معنی والے صاحب کے معنی میں ہاں جی ذیل ملک یعنی صاحب الملک اور ملک کا معنی جو ہے لغات کی کتابوں میں حکومت اقتدار ہاں جی یہ معنی کیا ہے تو شبحان ذیل ملک کی یعنی صاحب پاک و منزۂ واللہ جو صاحب اقتدار ہیں صاحب حکومت ہے ہاں سے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کائنات کا صاحب اقتدار اور صاحب حکومت ذات ہے اس کائنات میں صرف اسی پاک ذات کی حقیقی حکومت اور اقتدار ہے باقی موجودات خصوصاً انسانوں کی اقتدار و حکومت عطائی و عارضی اور مجازی ہے ہاں جی اور انتہائی سطح ہے حقیقی معنی میں جس کو جو دینا چاہیے ہاں جس کو وہ کسی عہدے سے اتارنا چاہے کسی کو عہدے پہ چڑھانا چاہے کسی سے ملک کو بادشاہ دینا لے چھننا چاہے کسی کو دینا چاہے کسی ملک کو ہم کو تباہ و برباد کرنا چاہے کسی کو آباد کرنا چاہیں تو وہ سب اسی اللہ تبار و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں ہاں لہٰذا جو ہے اس وہ ذات اس کی منمائی وہ ساب پاک و رضا والی جو ساب اقتدار ہے صاب حکومت اس کائنات کی حقیقی حکومت ہاں جی اور حقیقی اقتدار بالحق سے اللہ تبر و تعالیٰ کے ذات کو حاصل ہے جو کہ پاک اور منزاب بے ذات ہے تو شہانہ ذیل ملکی پاک و نژ و اللہ جو صاب اقتدار اور صاب حکومت ہے حقیقتا و الملکوط یعنی ول ذیل اور صاب ملکوت ہیں اللہ تعالیٰ ملکوت کا جو ہے معنی میں ملک کے عظیم بہت بڑی بادشاہ عظیم مملکت کا مالک زبردست حکومت عزت و اقتدار یہ معنی لغت کی کتابوں میں کیا ہے بعض میں بعض میں کہا ہے کہ لغت میں عربی لغت جو لکھا ہے یہ الملکوت کا لفظ جو ہے مختصن بل کے لائے تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے مربوط ہے تفظ ملکوت اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے مربوط ہے اور یہ مزدر مزدر ہیں ملک سے ہاں جی ملک ملکہ سے مالک ہونے کے معنی سے اور اس میں جو تے داخل کیا ہے پود کے لطفی تاہ نہ ہو جسے رحموت عربی میں رحمتن سے رحموت استعمال ہے راہبوت رحمتن سے استعمال ہے اس طرح سے میں بھی ہے وہ قزال کے نوری ابراہیم ملکوۃ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت کا سیر کرایا اس کو دکھایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے ہاں جی اس کے عظمت ہے، اس, ہے اس کی عزت و اقتدار ہے اس کی جو وہ جس طرح اس کائنات پہ اپنا نظام چلا رہے ہیں اپنی حکومت اور حاکمیت وہ سب چیزیں ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ملکوت یعنی وہ ملک و اقتدار و حکومت و بادشاہ جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے ملکوت کے معنی یہ معنی کیا ہے وہ ملک اور اقتدار و حکومت و بادشاہ جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اسے ملکوت کہا جاتا ہے ان اہل تصور و ایرحان کے نزدیک جو ہیں وہ کے نزدیک ملکوت جو ہے فارسی میں جو کتاب ہے جس میں ان اصطلاحات کی تشریح کیا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں صوفیہ جو ہیں عالم ارواح عالم ارواح ارواح کے عالم کو عالم غیب عالم شہادت کی مقابلے میں عالم غیب اور عالم مانا کو ملکوت کے گوین اس کو ملکوت کہتے ہیں عال تصوف کی اصلاح میں ملکوت سمراد عالم ارواح عالم غیب عالم غیب سمراد جو ہیں وہ عالم ہیں جو انسانی حواس سے خمسہ کے ذریعے سے جن چیزوں کو درک نہ کر سکے آنکھ سے نہ دیکھ سکے کان سے نہ سوکھ سکے ہاتھ نہ چھو سکے زبان سے نہ چکھ سکے کان ناک سے نہ سنگھ سکے ان, ان تمام جو ہے موجودات کو ان عالم غیب کہا جاتا ہے انسانی حواس کے ادراک سے خارج اس کو عالمِ طویعت بھی کہا جاتا ہے ہاں جی تو عالم اعلی تصب جو ہے عالم ارواح عالم غیب اور عالم مانا ایک عالم ظاہر ہے اور ایک عالم معنی اس کائنات کے باطن یہ جو ہمارے موجودہ کائنات ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے شورہ چھ انسان جو چل پھر ہیں سب کچھ ہمارے سامنے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کا ایک باطن ہے اس باطن کو جو ہے اللہ تصوف نے اس کو بھی ملکوت سے تعبیر کیا ہے اس نے کہا ہے ملکوت عالم غیب یعنی اس عالم کے باطن جو انسانی ہوا نہیں کر سکتے اس کو ملکوت کا جبروت عالم انوار اللہ تعالیٰ کے انوار کے عالم اسی کو عالم صفات بھی کہا جاتا ہے ہاں جی لاہود عالم ذات حق اللہ تعالیٰ کے ذات کے عالم کو اس کو جو ہے جس میں صرف ذات بالی تعلیٰ ہے مقام حاضرت ہے اسے عالم لاہود کہتے ہیں اس کے لئے فرماتے ہیں عالم ملک جو ہے اجسام و آرا سے بھی جسم میں جو جگہ گرتے ہیں وزن رکھتے ہیں ان سب کو اشسام بولتے ہیں ہاں جی آرات کچھ کسی جسم پر لگ کے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں جیسے رنگ رنگ کو آر جو ہے آراض ہیں رنگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ کسی کاغذ پہ لگ کر کسی لکڑی پہ لگ کر کسی کپڑے پہ لگ کر وہ اپنے رنگ کو شو کرتے ہیں رنگ بجاتی ہیں اپنے آپ کو شو نہیں کرتے ان چیزوں کو آراض بولتے ہیں عالم ملک یعنی آسام و آراس ہے وہ آرا عالم شہادت ہم کو یعنی اسے عالم ملک کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں تو اس لحاظ سے عوالم جو ہے چار ہو گیا یعنی عالم شہادت اور عالم ملک پہلا عالم جو ہمارا یہ عالم ہے اس کے بعد عالم ملک کو اس سے بالتر مقام اس کو عالم غیب عالم مانا عالم ارواہ کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے عالم جبرود ہے اس کو عالم انوار عالم صفات خدا تعالی ہے ہاں جی اس کے اوپر پھر عالم الاہو تھے جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے عالم ہے اللہ کے صفات سے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کے ذات کے عالم ہے ترقت کے جو مرشدہ نقیقت تھے وہ سالق کو ان تمام عوالم سے اس کو ہاں جی اس کے نفس کراتے ہوئے ان وہ سے گزارتے ہیں آخر عالم الاہود میں پہنچتے ہیں پھر فناف اللہ کے منزل پہ پھر بقاب باللہ کی منزل پر پہ پہنچا کر اس کو منشدیت کے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں پھر اس کو دوبارہ جو ہے لوگوں کے ہدایت کے لیے زمین پہ بھیج دیتے ہیں پھر وہ ایک مرشد کامل کی حیثیت سے پھر وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور یہ شخص پھر اپنے سابقہ مرشد کا خلیفہ جانشین ہوتا ہے تو بعض نے کہا ہے جو ہے ہر شے جنہیں میں کائنات موجود ہے اور اشیاء جو شیخ اسماً اس کے تین قسمیں ظاہر کے ملک ہے کے اس کے انسان پر تمام چیزوں کے ظاہر کو عالم ملک کہتے ہیں اور ہر شے کے باطن کو ملکوت کہتے ہیں باطن کی ملکوت نامہ ہر چیز کے ظاہر کو ملک ہر چیز کے باطن کو ملکوت اور جبروت کے حد فاصلت اور عالم جبروت جو ہیں عالم ملک اور عالم ملکوت ملکو کے درمیان والے حصے کو عالم جبروت یہ بھی ایک تعریف ہے نیز عالم ملکوط نہ عالم صفات بطور مطلق اللہ تعالیٰ صفات کے عالم بطور مطلق اس کو بھی عالم ملکوت کہتے ہیں تو یہ ان سب کا حوالہ جو ہے فرہنگی لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی نامی ایک کتاب ہے وہ جناب ڈاکٹر سید جعفری جعفر سجادی نامی شاہ نے لکھا اس کے صفحہ نمبر 744 پہ یہ جو عالم ملکو جبر اللہور ان کی تشریح کی ہے تو اب کیا ہوا یہاں فرمائے اللہ تعالیٰ جو پاک اور منظ ہے اللہ تعالیٰ کی جات جو صاحب ملک ہیں صاحب اقتدار و حکومت ہیں صاحب ملکوط ہیں ہاں جی یعنی اس کائنات کے باطن پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے عالم ارواح پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اس کائنات کی ہر شے پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے ملکوط ملقوط کا معنی لکھے ملک عظیم صاحب ملک عظیم ہے زبردست اور عزت و اقتدار کا مالک اللہ اللّہ تعالیٰ کے ذات والجبروت جو عالم انوار کو بھی کہتے ہیں اور جبروت کا جو تصوفی اسلام میں لیکن لغت کے لحاظ الجورود ال یعنی بڑائی عظمت شان و شوکت کے معنی میں تو اس لحاظ سے جو ہے ضور کے معنیٰ قدرت کاملہ طاقت ہاں جی <تصفح> اس کے معنی جو ہے مبالغہ کا شکا قدرت طاقت عظمت قدرت کاملہ ہاں جی اور عظمت شان و شوکت ان معنی میں لیا ہے تو اس لحاظ سے پھر یہ معنی بن جائے گا سبحان ذیل ملکی و اور زو جبرود اور صاحب جبرود ہے یعنی کہ اللہ تعالی کے ذات صاحب قدرت والا ہاں اور صاحب طاقت اور عظمت والی ذات ہے قدرت کاملہ کا مالی ذات ہے جبرود کا میں یہ کیا ہے قدرت کاملہ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ نہ کر سکے جس پر اللہ قادر نہ ہو اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نے کوئی, کوئی ایسا کام فی النی ہے جس کو اللہ نہ کر سکے کہ وہ قدرت کاملا کا مالک ہے ہاں اس کی قدرت قدرت مطلقہ ہے اس وجہ سے اللہ صاحب جبروت تھے یعنی ہاں جی بہت زیادہ صاحب قدرت اور طاقت اور عظمت کا مالک ہے ذیل جبرور تھیں ہاں جی اور وبریا ولازمت کبریاء کے معنی بزرگی عظمت ہاں جی بزرگی اور عظمت کا معنی ہے اور عظمت کا معنی بھی بڑائی بلند مرتبہ ہاں جی بڑا ہونا یہ معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے صاحب کیوریا ہے یعنی صاحب کیوریا کے معنی کیا ہوا یعنی بہت ہی بزرگی والا عظمت والی ذات ہے عظمت کا معنی بھی کیا ہے بڑائی صاحب بڑائی بلند مرتبہ والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند مرتبہ والی ذات ہے ولجلال و الخدرا اور جلال کے معنی کیا ہیں بڑے مرتبہ والا ہونا عظیم المرتبت ہونا تو اللہ تعالیٰ کے زل, زل جلال اور صاحب ہاں جی بہت بڑے مرتبہ کا مالک ذات عظیم المرتبت والی ذات عظیم مرتبہ پر فائضل ذات جو ہے جلالت شان ہاں جی جلالت یعنی جلالتِ شان اور شاہ عظیم شان و منزلت اور مرتبہ کا مالک ذات اور قدرت کا معنی جو ہیں قدرت توانا قوی ہونا طاقتور ہونا قدرت کے ایک معنی کسی کام کو کرنا چاہیں نہ کریں چھوڑنا چاہیں چھوڑنے اس کو بھی قدرت بولتی ہے اسی لیے قدرت ہے ان کے فیل یا ترک فیل کی طاقت المنج مانو الاغت میں یہ معنی کیا ہے یہ تو پھر جو اللہ تعالی صاحب چھلال بھی ہیں انتہائی بڑے مرتبہ والے ذات ہیں عظیم المرتبت والی ذات بھی ہیں اور ساتھ ہی صاحب قدرت ہے صاحب توانا ہے قوی ذات ہے وہ جو چاہیں کر سکتا ہے جس طرح چاہیں کر سکتا ہے یہ عظیم کائنات اس نے خلق ہوں میں اپنی قدرت بے نہایت سے لیکن وہ ایسی لاکھوں کروڑوں ایسی عالم اور خلق کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں وہ اس چیز پر قدرت ہے اس کی قدرت کی اس کے طاقت کی اس کے توانے کی اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ بحر لا ساحل ہے تو خلاصہ جو ہے اس ترجمے کا شاد الفاظ میں کریں تو یہ ہوا کہ وہ اللہ سبحان پاک اور منظع ہیں جو ملک و ملک و جبرود بلند مرتبہ و عظمت و جلال اور قدرت کا مالک ہے قدرت کاملہ کا مالک ہے تو اس مبارک مختصر دعا کا جو ہے ترجمہ مختصر الفاظ میں جو قابل فہم ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچ جائیں گے بقیہ پیراگراف ان آنے والے درسوں میں آپ لوگوں تک پہنچا دیں گے